را تلک آیا تلکی تبی و الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں نو مسلم ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ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 ما نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو بر حق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں اور ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی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 لسلکوفی قلو بل مجرم مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے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 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا <لِلنَّاظِرِين> اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے کل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 و ارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فأسقيناكم هو ماء انتم له بخازنين اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں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 چنانچے سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے کیوں اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا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 اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدا کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھناتی خن ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے فوج مجھ اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی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 اللہ نے فرمایا کہ جا پھر تجھے محلت تو دے دی گئی مگر ایک ایسی میعات کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینن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 سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو سروتون اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے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 جہن موہم اجمعین اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے لہا سب جزء جزو اس کے ساتھ دروازے ہیں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 اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے لا هم نصب وما هم منها وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا نبی عائب جی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 مجر انہوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے إلا آل اننا البتہ لوت کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے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 چنچے جب یہ فرشتے لوت کے گھر والوں کے پاس پہنچے قال انکم قوم تو لوت نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں کولو بل جب نو تو انہوں نے کہا نہیں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 اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے مسب اور اس طرح ہم نے لوت تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی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 لوت نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہذا مجھے رسوا نہ کرو اللہ تخ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے زلیل نہ کرو کالو کیا کہنے لگے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 Osionfish. جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے وَإن كان أصحاب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 وَلَقَدْ أصحابُ الْحِجرِ الْمُرْسَلِينَ اور حجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ مو موڑے رہے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 جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھر رکھا ہے چنانچہ قریب انہیں سب پتہ چل جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صدركَ بِمَا يَقُولُونَ